تسلیماں شوق شوق السلام تو السلام علیکم سیدیاء رسول اللہ اسلام تو السلام علیکم یا سیدیاں حبیب اللہ السلات السلام علیکم عیا سیدیاں رحمت اللہ علمین والا کا صحاب قیا سیدی لمر <سؤال> دو بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان و نگاہ وا سالم وسلم و دا دا و صدقہ کلمہ حق بولنے دی میں فضیلت جناب رندے سامنے خطبہ جمعۃ المبارک شریف, شریف دے اس شریف مختصر, مختصر, دن مختصر دن دن دن دن دن دن وقت کے اندر بعض اوقات خطاب ہوتا ہے مہینے دی مناسبت سے بعض اوقات خطاب ہوتا ہے موقع بہال کی مناسبت سے اج میں جناب رندے کا خطاب سنانا او ہے موسم دی مناسبت موسم موسم دیمی دیمی دیمی رسول السلام. السلام. <سلام> دے ایک دو, دو فرمان نبی علیم آپ بھی ظاہر عقیدہ دلیل, دلیل بھی مہیا ہو جائے گا یہ نال نال بھی پتہ, پتہ لگ جائے, لگ جائے گا جائے کہ امام بخاری میری گل جنابرج آئی ہوئی نہیں یہ میں دوبارہ موسم جنابر سامنے گفتگو کرا گا تو اس دن یہ ہوئے گا بنیادی طور حضرت جائے گا نبی علیہ السلام عظمت شریف اللہ تعالی نے اختیار ان تو تجل بیٹھو گے ابتدائی طور سے گہری سازش دا جو غیر مسائل امام بخاری رحم بار بار لوگاں دس نے میری بات نا بد مذہب مسائل جس طرح کی امام دن سورت فاتیا بڑھنا اچھی آمین آخنا رکو آندیا جانے رفل الیدین کرنا یہ فروئی مسائل درجے اندر امام بخاری بخاری بار بار بار بار بار بار پیش امام بخاری آدھے کرنا چاہیے عام عوام تھوڑا خیال پایا جا میرے مطلب یہ نکلیا امام بخاری کا مذہب نا مزہ نہیں بلکہ مزہ میں فروئی مسائل کا دا، دا، مگر جتو تک ہے نا اقیدہ جتو تک کیا ہے عقیدے سونے جتو تک عقیدے ابو بکر صدیقی پہ مٹی جی گل کرنا چاہیے تفصیلات جات ریلاتی دلائے کرنا جانا کہ اللہ تعالیٰ nathe... اختیار. اختیار. نے ایک <سؤال> بڑی واضح بڑی شادی ہر ایک دیجیے آن آئی دلیل <سؤال> دوبارہ جی اللہ حضرت بریلوی نے بڑی سادی جی گئی سارا نو سمجھ موٹی جی دلیل پیش کی اپنے شیر ایک مصرا ہے کہ محبوب میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کیوں تسا مالک آخنا ہے کہ مالک کے ہو حبیب میں میںلکیت اپنی یار نو مالک اللہ تعالی محبوب ہو حبیب ہو محبوب و مہب میں محبوب و مہب میں نہیں تیرا میرا جدو پیار پی جانتا ہے نا اس وقت یاد رکھ لو اے تیرے اے میرا اے اے باند باند اے تیرا رس گل میں قرآن مجید بیان کر پڑھنا اللہ اللہ يوم محما ومحيا يوم لله رب العالمين اللہ تعالی. اللہ تعالی. اپنے پاک کرنے میری نماز میری قربانی ساریاں دیا ساریاں وم ماتھی حیات نس ملا mm, میرا زندہ Jinda رہنا رہنا ماتھی لیا لر شہ کلے واسطے رب واسطے حبیب خدا رب دحبوب نے اور, اور اللہ تعالی ہبی بے خدا دا, دا محبوب طرفو پیار ہے رب محب, محب, محب مدینے دے تاجدار محبوب مدینے محبوب جس وقت گل آئیے نہ سونے تھی نال پیار دا اظہار کر خا تحبت کا اظہار کر خا خلین سلا تھی او نو سوکی و میا واتھی دلائی <سلام> بلنا لوگ مدینے مولا دا مولا میری ہر شہ میری ہر شہ تیرے واسطے ہے میری ہے تیرے تیرے تیرے تیرے ہر شہ میرا جینا, جینا میرا مرنا, مرنا, جینا مرنا, مرنا میرا جینا میرا دنیا تجانا تیرے واسطے ہے خدا خدا پیار دا اظہار کر رہے کر شان مہب ہونے والی مالک کہ اپ محبنے ابن رب محبوب بے اظہار کن پہ ہوندا ہے ربَا میری ہر شے تیری ہے ایتھے مدینہ دا تاجدار محب, محب رب محبوب ہے پرجدوں اگے, اگے رب دے پیار دے دل اللہ یہ رب محب, محب بنے رب آئے مدینہ دا, دا تاجدار دا محبوب, محبوب, محبوب, محبوب, محبوب بنے فرمایا اِنَّا اَعْتَيْنَا کَلْقَوْتَرْ سُونیا یہ تو پیا ہے میری حرش ہے تیری ہے پھر میں رب پیار دا اظہار کر دیا میری حرش ہے تیری ہے a hey. ادروے رب دیا کئی شانا نے جیڑی دتیا نہیں جا سکی جتیا نہیں جا سکی میری گلجیاں دتیا نہیں جا سکی کیا مطلب مطلب سونے کوئی کوئی رب تعالا وا رب نہیں ہو سکتا کسی نو بنایا بھی جا نہیں ہو سک کیوں؟ کیوں؟ رب او ہوں جا کسی دا بھی محتاج کسی بھی گلے کا بھی محتاج حبیب خدا خدا رب بنایا نہیں جا سکتا کیوں اپنی تخلیق شانہ دیندر حبیب خدا رب محتاج نے کنڈی محتاج نے بولو بولو اللہ بنیادی میں تو اللہج محتاجی میں بنی روایت پڑھن ہوں امام میں بخاری اندر اس حدیث دو وارہ تین بارا چار بار بیان نہیں اس حدیث امام بخاری, امام بخاری, بخاری نے بخاری 15 یا 16 وارا بخاری شریف کے اندر نقل فرمایا ہے اور عجیب بات عجیب باتیں میرے کول بخاری پئی ہوندی میں تواڈے سامنے کردا و کھاندا امام بخاری نے مسلسل یکے بعد دیگرے یا ایک ادھی حدیث سے فاصلے دینا اس حدیث میں سن لگا تقریباً تقریباً دس ہمارا بیان کی حدیث جی میں سنا لگیا, لگیا. اندر پیار, پیار والی گلے پیار امام اندر نو گائل کر گئی امام بخاری کے بیان فرما مڑ مڑ کے بیان فرما ایک ورا بیان کی اندر نہیں رجیا مڑ دوبارہ بیان کی وہ جی کوئی گل بندے چنگی لگے بندہ بار بار بار بار بار زبان سے جاری بار زبان سے جاری کرد کر امام بخاری سوادی لگی ہے بدلیا حدیث عنوان بدلیا مڑ ادیس حدیث اکو حدیث امام بخاری بخاری ویسے پندرہ سورہ والا بیان ایک تھان ایک تھان آپ سرکار نے تسوارہ پیان کی تائے بس میں ہوں جناب رہا نو حدیث سنا مانگا پھر اس گل وال توجہ کرا مانگا کیری گل نے کیری امام بخاری دے اندر نو ہلا گئی ہے کہ امام بخاری اس گل نو جنو سوچ دائے تے جی کر دائے دوبارہ مڑ پڑا دوبارہ موڑ لکھا دوبارہ موڑ لکھا دوبارہ موڑ لکھا آؤ حدیث آؤ، پاک, سنو پاک سنو سنو, سنو, سنو جو ہے سجنو جنا زو سجنا ادھر دیکھ ادھر دیکھ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم امام بخاری فرماونے نے مدنی تاجدار جمعہ شریف کا دن ہے جمعہ شریف کا دن حضور پاک میں پر کے خطبہ ارشاد فرمارے تقریب تقریر فرما رہے ہیں کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے گرد سجنا تبج نیری گلیا ہزور پاک ممبر تشریف ریشارہ کر جاوا ممبر سیمر سی جڑا بنیا مدینے کے تاجدار مرت بی تقریر کر سابا فرما یہ روایت بخاری یقم مچی چوری کسی تو رون کی آواز بلند ہوئی دی گئی ہے بڑے درد نال بلک بلکہ روا کو ادا درد والا کون اساں بڑا سجے کھے درو دے کھیا پر رون والا بندہ نظر نہیں آیا حضور نے فرمایا یارو تو نو پتہ نہیں اے رون والا انسان نہیں حضور کون ہے فرمایا اجڑا خجور دا خشک تنا کھلوتا اے ایویں بناوٹی گل نہیں ایویں بناوٹی گال نہیں امام بخاری نے اپنی بخاری دے اندر ذکر فرمایا ہے امام ترمذی میں ذکر فرمایا ہے ال الخصائص الکبریٰ دے اندر حضرت امام جلال سیوطی نے سندہ دے کہ کئی سننداں دے نال روایت نو ذکر ذکر فرمایا ہے بڑی مضبوط سکہ بڑی پکی روایت ہے حضور پاک مدینے دے تاجدار اپ نے فرمایا یارو آ جڑا خضور دا خشک تنہ اے اے سکی لکڑ اے میں جے روزانہ خطاب کردا ہاں خطاب کرداں ایں دے ٹیک لا لیندا ہاں ایں ٹیک لا لیندا ہاں صاحب اقرام دی عرض کیتی سی لجپا خلو کے کتاب فرماگ جاستے ممبر چڑھنے حضور پاک کولوں خشک تنا جاندار نہیں پر نبی وجود رب نے کنی کشش رکھیے کھجور دشک تنا خجور دشک تنا ہے وہ یار میرے موٹا لا خدا پھیر کے گزر گئے سانو ہاتھ سڈے ٹیک نہیں لائی اج منیا ممبر تلوا فرما ہوئے گوارا نہ ہویا بچیاں واگ بلک بلک رویا بچیاں واگو بلک بلک رویا مدی تاجدار تھلے شریف لے, دلت لے دلت کے آئے ہائے چلے کسی پر ہم امیر خنجر چلے کسی پر اور تڑپے ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے مسال ہے نا نا فن ایک کھلنے کی سجنو ادھر ویخو متی نے منبر ممبر تھلے تشریف آئے آپ نے خوشک تنے جو اتے ہاتھ رکھے فرمایا کی چانہیں کی چانہیں محمد یا علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک مختار نہیں محمد نے چاننا لکھ جی نہیں ہوں کٹائی کبھی نہ مولوی تھی جنہیں گل بسہ جنہیں دروی مدینہ دتانی دار نے فرمایا آ آخرا کر دیا اگر آخت چلا چھوڑا جنت چلا چھوڑا آن جنت انہیں جی راگو جب دبی بے خدا فرما نے یہ لالا دنیا کے اندر مینو ہرا براؤن کی لوڑ نہیں میرے ہی لا چھوڑو اللہ کے بلی میرا پل کھان گے سکھ Hey God, hey God, hey God, God. ادھر ویخنا تمجو آخرکار حبیب خدا کا ہاتھ لگیا ہبی بے خدا دشک دنیا کی تلب نہیں رہ جائے امیر ماویہ ورگا نبی دسابی نبی دی چاہ ہزوری لکھن دی, دی،, دی اتر والی وی لکھن والا ہوئے نبی سوبت چہن والا ہومن والا میرا نبی دعوا دے دل کے اندر دنیا, دی طلب دنیا کی تلوک تھوڑا سک خشک تنے دنیا لوڑ ہر برا برا کر چھوڑو خیر وقت کرنا حضور نے فرمایا اگر میں چپ کرانا ایامت تک رویہ رہنا سی قیامت تک روندیاں رہنا میں چپ نہ کرا گار حضور پاک نماز پڑھا رہے ہاتھ کے ودایا پھر گئے سامبا نے لالمان بلیا بلیا ہے جنت میں رفتار میں ہاتھ اگے ودایا ودایا جنتر جیرا جیرا انگور دا لٹکیا مینو بلال ورگا کی بوک یاد آئیے میں سوچیا سوچیاں کھوانا خیال مشقت مگر میںتیجہ دینا ہوشا توڑ کے لے آدہ کیا تک خاندے ریند جنت چنجے دا خوش آنا سی ہونا یہ بخاری دی روایت انہیں مکنا نہیں سی سجنا مدینے دشان کنی ہے رب نے جنت چ ملکیت دیتی ہے جہی شہ چاندے نے جنت چ پٹ کے لے آن دے نے آئی شہ چاندے نے دنیا دی جنت چلا چھوڑ چل دے نے ادو میں رویت بخاری دیاں نی... چلا دیاں تفصیل دیا اندر ہے جنت اے دی اے حالانکہ جنت دی اندر, دی اندر مرن تو بعد جانا قیامت تو بعد جانا ہے پر مدینے دا تاجدار رب نے ملکیت دتی ہے حضور کہ پٹ پٹ کے لئے شاید چاول خوا چنے غلامہ نو خیر سونے میں خدا خطبہ ایک فرمار دروازے میں آخر جا کے نشان صحیح گا کہ لگتا ہے او بخاری نائل کر گئی ہے امام بخاری مڑ مڑ کے ذکر کی چشمے جانور نو پلان واسطے پانی نہیں مرد جا رہے بچے نے بیاس نالکر فصل برباد ہو گئی فصل برباد ہو گئی اصل توے نہیں آنا کھے گوے سے جانا لاجفا لا دعا فرما حضرت انس پاک فرما نے میں آسمان آسمان سے بدل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں سی بدل ایک ٹکڑا بھی نہیں سی پر مدینے دے تاجدار نے وہ جدو اپنے گلاب کی فریاد نویا ہاتھ چکے ہاتھ چکے نے بس ہاتھ اٹھائے ویک آئے اصا وے آئے حضور دشاریہ سے بدل انجے وہ جی بچڑیا یار بچڑے یار نو مل واستے دور ہے اج یار حبیب خدا نے انگل دا اشارہ انگل دا اشارہ کیتا ہے ادر وے سور جلٹے پاں پلٹے سے ہو چاک سور سورجے پاں پلٹے چاند ہو چاس سورج الٹے پاپل چاندی سے ہو چا ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی میں آخری مسلا دوبارہ پھر پڑھنا ہوا ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ حقیقی حضرت حضرت کی بارش کہ برسی کترے آدھے آسمان تو مدینے کے تاجدار دی تاڑی نو چم کے چمک بے مدینے تاجدار وجود دا بوسا لینا نصیب ہو جائے یہ درویگ سجنا اتنے گل کرا گل کر آخ دے ہزور نو موت آئی میں نہیں دے دے آئی یار خیر سونے میں <sv عدیف> اصا جدو جمعہ پڑھ کے نکلے بارش نہیں ہو رہی گلیاں گئی کوئی سلوار ہی نہیں سن سائیکل تندے ہی نہیں سن سن کوئی گھوڑا ادھر ادھر آئے آئے سبھی بروڈے نے بارش ہوئی ہے بارش ہوئی ہے جی آسمان پہلے انتظار سن بلاو گا خدمت واسطے رج رج کے خدمت کرا گے پہلے بارش جمعہ پڑھ کے جی تقریر سارے کو گیا پورا ہفتہ گزر گیا لگاتار بارش ہوئی روکی نہیں رکے مڑ ہوئی اج نہیں مسلسل آئی سنوی رہی رہی بدلا نو بھی ڈر لگتا ہے یار نے بلایا حالے پیچھا موڑیا نہیں حالے پیچھا موڑیا نہیں اصا برسنا بند ہو جائیے نہیں نہیں برسنا جائیں باد جائیں باد دے دی, دی, دی جدو جنگ بدر دن دن حضرت جبریل جبریل دی دی دی پیار والی تین سو تیرہ اگر ہلاک ہو گئے عبادت اندر کوئی نہیں ہوئی میں کرا گا ان شاء اللہ لطیف گلا گ رب نے فرمایا سونے گا تین ہزار گا کوئی سمجھ نہیں آگی ہزار گلا گا خود بھی نال نہ جبریل وہ جدو چنگے بدر پتا ہو گئے واپس ہزور سرکار نما پڑھا رہے ساپا دے نے دے نے حضور دے چیرے وال رہے مسکرائے نے جبریل جدو سمانا واپسی جان واسطے پوچھا گیا ہے یار کو آیا یا نہیں آیا ہے اجازت لے کے آیا یا نہیں آیا جب ملے نہیں ہے، ملیا ہے، اجازت تے نہیں رہی جبریل میرے سامنے نماز پڑھدی آخلوتا ہے سونے دے ارشا ہے محمد اجازت دیتی ہے <متحدث> پورا <متحدث> ایک ہفتہ ایک مسلسل بدل برس دے رہے, رہے بدل برس, برس, برس, برس دے رہے بارش بند نہیں باند ہوئی ابھی بے خدا نے بلایا ہے اگر رک جائیے آپ نراض نہ ہو جانے کہ میں تو انہوں بلایا سی حال اجازت دیتی نہیں تو سامنے مسلسل برس دے رہے مسلسل برس دے رہے سامنہ فرما دے رہے اوکے اوکے اوکے پاک پاک تقریر بارشا ہوئی جمعے مور دروازے چ کے کھلو گیا ہاتھ بن کے آدھا لالا ہوں بارش ہو گئی ہے پکا نہیں پیا بچتا مکان ڈگی جا رہے نے راہ بند ہو گئے نا مکانے ڈگ دینے پھائے پانی دی پھا جان دینا راہ بند ہو گئے بڑے اوکھے او آئے سونیا سونے آئے ہیں مہربانی جی فرماؤں بارش بند ہو جاوے بس, جاوے بس, بس, بس فکر او فکرہ آ گیا لگ دائے جیڑا امام بخاری دی اندر نو خائل کر گیا ہے امام بخاری موڑ موڑ اس روایت نو لکھ دائے میرے نبی نے جی انگل اٹھائیے ہائے ہائے آپ نے اشارہ کی جی دائے ان انگل گھمائی یار دے دے دے اس انگلی کنا زور ہے میرا نبی گنج جا جارہ ہے بدل ٹوٹتا جا رہا ہے بخاری لگنا ہے منظر نو جدو سامنے لیا بے خدا انگل کا اشارہ کر دلہ ہوا ل ح رب سے مبارک روایات اللہ امام بخاری لگتا ہے او منظر جدو اردا دیا آپ نے یہ حدیث امام بخاری نے بخاری شریف جی بھی مدی ہے لگتا ہے اشارہ یاد نے کیا اختیارات نے رب نے آدے یار اندر کنی قدرت رکھیے مدینے دا تاجدار ایتھے کھلو کے کھلو اشارہ کرتا ہے ہوا لینا بلا علینا ہوا لنا بلال لئنا ہ پتھر پتر پر دیے نیں ہ زمین دا سینہ چیر کے میرے نبی دے دربار دے کرتے فرمایا پتہ نہیں مکلا تیس سی, سی, سی انگلی دے اندر میرا نبی جیو جیو انگل پھیرتا گیا ہے او میں میں بدل ہٹ دے گئے اور رب العالمین دے یار دے دست آئے او پڑے چاہل نے جیرے میں محمد اختیار رو نہیں مندے رب العالمین نے زمین پہ زمین رہ گئی آسمانہ دے اختیار وی میں محمد رو دے چھوڑے آئے ہاں بس وہ دوبارہ شیر پڑھ کے گلمکھا نظر ذوق سورجے پاؤ پلتے شان دشارے سے ہو چاک سورجے گور حضرت علی داقع والی اشارہ سورجے با پلٹے ادھر ہی ڈبتا ہے نا ہوں اشارہ صحیح ہے سورجے با پلٹے چان اشارے سے ہو چاک چا سورجے با پلٹے اللہ تعالیٰ بار گائے بار گائے